السلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي الدين أما بعد باب صلاة الخوف عن صالح ابن خواتٍ عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وبقع في المعرفة لابن منده عن صالح ابن خوات عن أبيه محترم سامعین یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے سولات خوف کا باب سلات خوف کس نماز کو کہتے ہیں جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہو رہا ہو دشمن آمنے سامنے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو جو نماز ادا کی جائے گی جس وقت کے بھی ہو اسے سلاط خوف کہا جائے گا اس باب اور اس باب کے اندر موجود احادیف کو پڑھنے سے سلاد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سلاد ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے انسان کے ہوش و حواس اگر باقی ہیں تو اسے سلاد نماز ادا کرنی ہے ہر حال میں کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتا ہے تو بیٹھ کر کے بیٹھ کر کے نہیں ادا کر سکتا ہے تو لیٹ کر کے حرکت نہیں کرتا ہے اس کے ہوش و حواس باقی ہیں تو آنکھوں اور کیا کہتے سر کے اشارے سے ادا کریں تلوار کے سائے میں بھی ہے تب بھی اسے نماز ادا کرنی ہے نماز کی اہمیت اس سے اور کتنی اور واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خوف میں بھی صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی ہے یہ اس وقت کی بات یا وہ حالت ہے جبکہ ابھی دشمن سے مٹبھیڑ نہ ہوئی ہو بلکہ آمنا سامنا ہو تو اس وقت میں مسلمانوں کا کمانڈر امیر فوج کو نماز پڑھائے گا جماعت کے ساتھ لیکن اگر یہ صورت حال نہ ہو بلکہ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہو توپ اور بارود کی سرنگیں پھٹ رہی ہوں اور طرفین سے بمباریاں ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں جو کیفیت جس حالت میں آدمی تنہا یا چند افراد مل کر کے نواز ہاں کیا کہتے ہیں ادا کر سکے ادا کریں جبکہ اس زمانے میں آمنے سامنے لڑائیاں ہوا کرتی تھی گھوڑے سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی اونٹ سے اور بات کے ادوار میں ہاتھی اور جو بھی جانور استعمال کیے جاتے رہے ہوں تو اس لڑائی کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو جیسے ممکن ہو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے گاڑی پر بیٹھے بیٹھے جیسے ممکن ہو آدمی نماز ادا کرے لیکن نماز معاف نہیں ہے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ ہاں نرم گرم بستر پر لیٹے لیٹے نماز چھوڑ دیتے ہیں امن کی حالت میں ہے صحت کی حالت میں ہے, تندرستی کی حالت میں ہیں اگر نماز کسی حالت میں معاف ہوتی تو مریض کے لیے معاف ہوتی یا دورانے جنگ معاف ہوتی کہاں کہ بھائی آج جو ہے لڑائی چل رہی آج نماز کینسل ہے معاف ہے لیکن کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے اس لیے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ پیغام یہ میسج لوگوں تک پہنچائیے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے نہ تو بسترے موت پر بسترے مرگ پر اور نہ ہی تلوار کے سائے میں اور گولیوں کے بوچار میں نماز معاف نہیں ہے. یہاں پر ایک حدیث سلاط خوف کے تعلق سے پڑھی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں سلاط خوف ادا کی روایت کرنے والے راویوں نے مختلف طریقے روایت کیے تقریباً سترہ اٹھارہ اقوال ملتے ہیں لیکن ان میں سے جو صحیح ترین جس پر حافظ حجر اور دوسرے ائمہ پہنچے ہیں علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہ چھ طریقے صلاح خوف کے احادیث سے ثابت ہیں اور بقیہ جو اور طریقے آتے ہیں وہ سب اسی کے کسی نہ کسی شکل میں شامل ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے میں شامل ہو جاتے ہیں تو بہرحال جو حدیثیں یہاں پر اس تعلق سے جو صحیح حدیث ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں یہ صالح ابن خوات رحمۃ اللہ علیہ اس صحابی سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے ذات الریکا میں سلاط خوف ادا کی یہ غزو ذات الریکا غزو خیبر کے بعد پیش آیا اور ریکا رقع رقعہ کی جمع ہے رقعہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو رقعہ کہتے ہیں عربی زبان میں رقا کس کو کہتے ہیں چتڑے کو پٹیوں کو تو یہ غزوہ ایسا تھا جس میں جوتا نہ ہونے کی وجہ سے اور راستے کی سنگلاخیوں کی وجہ سے یعنی کنکریلی زمین تھی اس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے اپنے پاؤں میں جو ہے وہ کپڑے اور پٹیاں باندھی تھی چتڑے لپیٹے تھے تاکہ پاؤں زخمی نہ ہونے پائے یا کچھ زخمی ہو گئے تھے تو کپڑا استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے اسے وہ غزوہ کہا جاتا ہے جس میں جو ہے کپڑے اور چتڑے استعمال کیا صحابہ اکرام نے تو انہوں نے غزوہ ذات الریکا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تھی کس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی ساتھ صف لگایا ویا کہ پوری فوج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے میں تقسیم کر دیا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا نماز ادا کرنے کے لیے اور وطائفتن وجاہ العدو اور دوسرا حصہ اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی مطلب سب بندی ہوئی ہے ابھی آمنے سامنے کی کب لڑائی شروع ہو جائے تو اس طرح سے ایک فوج ایک جماعت آدھی جماعت سمجھ لیجیے مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے کے لیے کھڑی تھی اور ایک جماعت اس کے یعنی آدھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے ان کو ایک رکعت نماز پڑھائی کتنی ایک رکعت اور سلاط خوف جو ادا کی جائے گی وہ دو رکعت ادا کی جائے گی اور بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ ایک ہی رکعت لیکن زیادہ صحیح ہے کہ دو رکعت ادا کی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائی جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جن لوگوں نے ایک رکات نماز پڑھی تھی ان لوگوں نے اپنے سے وہ نماز پوری کی اور سلام پھیرا اور دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام کھڑے رہے انتظار کرتے رہے تلاد قرآن پڑھتے رہے پھر وہ جماعت آئی جو دشمن کے مقابلے میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بقیہ ایک رکات پڑھائی بقیہ ایک رکات پڑھانے کے بعد پھر آپ تشہد میں بیٹھے رہے تم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہے ان لوگوں نے ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی دوسری رکعت پوری کی اور تشہد میں پہنچ گئے جب تشاہد پڑھ لیا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوسری جماعت کے ساتھ سلاد پھیلا سلا خوف سمجھ میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا فوج کو دو حصے میں ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے ایک رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر کے دشمن کے مقابلے میں چلے گئے وہ جماعت جو کھڑی تھی دشمن کے مقابلہ کر رہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اپنی دوسری رکعت تھی وہ دوسری رکعت مکمل پڑھائی اور جب تشاہد میں بیٹھے تو آپ انتظار کرتے رہے ان لوگوں نے ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لوگ اٹھے اور اٹھ کر کے اپنی دوسری رکعت پوری کی اور جب تشاہد لوگوں نے پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر. یہ بڑی واضح شکل ہے آسان شکل ہے واضح بھی ہے اور آسان شکل ہے تو گویا کہ دو دو رکا سب لوگوں نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دو جماعتوں کو نماز پڑھائی ایک امامت میں بات سمجھ میں آ متفق علیہ صحیح مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا ہضر میں ہو چاہے سفر میں ہو چاہے مسلمان اپنے اپنی جگہ میں ہو اپنے شہر میں ہو اور وہاں پر اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تب بھی اور سفر میں ہو تو سفر میں تو دو رکعت رہی ہے ہی دونوں حالتوں میں دونوں حالتوں میں سلات الخوف کتنی رکعت ادا کی جائے گی دو رکعتیں ادا کی جائیں گی جی پہلی جماعت نے جی پہلی جماعت نے ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پہلی جماعت نے کیا کیا ایک رکعت پڑھ کر کے دو ہوئی ان کی سلام پھیر کر کے دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور پھر دوسری جماعت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری رکع... ان... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکعت پڑھایا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رکعت ہو گئی دو ہو گئے اور ان کی ایک ہوئی تو انہوں نے کیا کیا جب تشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ان لوگوں نے اٹھ کر کے اپنی دوسری مکمل کی اور جب تشاہد پڑھ لیا انہوں نے تشاہد میں بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا تو ایک جماعت نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکعت مکمل کیا اور سلام پھیر کر کے چلے گئے پہلی جماعت, پہلی جماعت چلی گئی دوسری جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا یہ ایک طریقہ ہے جی جی مبین بھائی پوچھ رہے ہیں یہ فرض نمازی جی ہاں فرض نمازی کی بات ہو رہی ہے فرض نماز صلاح خوف اسی فرض نمازی کی بات ہو رہی ہے جی اب دیکھیے حدیث سے تو اس طرح کی کوئی شرط نہیں عام طور سے آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی اور شام کے وقت جو ہے لڑائی ختم ہو جاتی تھی اس لیے کوئی ایسی صورت حدیث میں تو مغرب کی نہیں آئی ہے لیکن اگر وہ بھی اگر پیش آئے گی تو سلاط قصر ایک الگ چیز ہے سلاط خوف الگ چیز ہے اس کو بھی دو رکعت اگر پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گی لیکن اس مسئلے میں آپ نے جو ذکر کیا ہے تو میں اس مسئلے میں کچھ تھوڑی سی علماء کی تحقیق دیکھوں گا کہ کیا کہا ہے انہوں نے میں اپنی طرف سے ابھی کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا جی عمر رضی اللہ تعالی غزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلز فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعتا وسجد السجدتين ثم سلموا فقام کل واحد سلاد خوف کا ایک دوسرا طریقہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابنمرضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزد کے علاقے میں ہم نے غزوہ کیا ہم. اور نزدے کا علاقہ حجاز سے نکل کر کے یہ اس طرف جو ہے جو ریاض وغیرہ کا ایریا آتا ہے یہ جو ہے نزدے میں شامل ہوتا ہے تو بہرحال کئی جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر غزوہ کیا فواز العدو تو ہم نے دشمن کا سامنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگوں نے دشمن کے مقابلے میں صف لگائی یعنی صفے لگائی دشمن کے مقابلے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی گئی وارکا بمم ماہو وسد اسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے ان کو ایک رکعت نماز پڑھائی یعنی ایک رکوع کیا اور دو سجدے کی یعنی ایک رکات ہو گئی ایک رکعت نماز پڑھائی ثم سورفو پھر یہ لوگ ایک رکات پڑھ کر کے دشمن کے مقابلے میں چلے گئے پھر دوسرے لوگ آئے جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت نماز پڑھائی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رکات ہوئی دو رکاتیں ہوں اور ان لوگوں کی کتنی کتنی ہوئی ایک ایک رکات ہوئی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو ہر جماعت ہر ایک نے اٹھ کر کے ایک ایک رکعت پوری کر لی. ایک, ایک کو ہاں ایک ایک رکات پڑھائی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اس میں انتظار نہیں کیا پہلے طریقے میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ ایک رکعت پڑھا کر کے کھڑے رہے انہوں نے دوسری رکعت پڑھ لی اور نماز پوری کر دی دوسری جماعت آئی تو ان کو ایک رکعت پڑھائی پھر بیٹھے رہے یہاں تک کہ دوسری مکمل کر کے انہوں نے ایک سلام پہ, انہوں نے تشاوت میں تشاوت پڑھ لیا تو کو, ان کے ساتھ سلام پھیرا لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک ایک جماعت کو ایک رکات پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت ہو گئی سب سلام پھیرا تو ہر ایک جماعت نے اپنے اپنی اپنی رکات ایک ایک رکات پوری کر لی ہوا کہ اب کچھ ایسا موقع رہا ہوگا کچھ ایسا موقع رہا ہوگا کہ دشمن مقابل سامنے ہے سامنے ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھائی تو پھر اب وہ جو ہے ایک رکعت پڑھ لیا انہوں نے پھر دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑے رہے دوسری جماعت آئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھا دی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دی تو علاحدہ علاحدہ ایک ایک رکعت دونوں جماعت نے پوری کر لی یعنی پہلے پہلی جماعت نے پوری کی پھر دوسری جماعت نے پوری کر لیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جماعت جیسے کوئی جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو اور ایک رکات اس کی چھوٹ گئی ہو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے پیچھے لوگ جو ہے کیا ہے اپنی اپنی پوری کرتے ہیں اپنی اپنی پوری کرتے ہیں تو اس لیے ایک طریقہ یعنی سلاط خوف کا یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے یہ دو طریقے اس کے سلاط خوف کے یہاں پر ذکر کیے گئے ایک طریقہ اور یہاں پر ہوں وانجاب ندی اللہ تعالیق شہید تمارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاط الخوف فا صفنا سفن خلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادو بیننا و بین القبلہ سفن خلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادو بیننا وبین القلا یعنی کہ ایک صف ہم نے دو صفحے لگائی دو صفحے لگائی ایک صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ایک صف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے Hmm. ساتھ اور دشمن جو تھا ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا یعنی گویا کہ قبلہ کے سامنے سامنے جو ہے وہ دشمن لوگ تھے دشمن لوگ قبلہ کے سامنے یعنی قبلہ روگ تھے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف لگائی ہاں تو ایک سب جو ہے ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی پیچھے پیچھے ہے اور آگے دشمنی دشمنوں کی جماعت ہے تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سب کو جب وہ نماز پڑھائی دیکھیے ابھی آگے کیا ذکر کیا جا رہا ہے فکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبر نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم لوگوں نے بھی تکبیر کہی سما رکانا سما رکا و رکانا پھر نبی صلی اللہ گویا کہ اب اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں دشمن سامنے ہے یعنی قبلا کی طرف ہے تو سب لوگوں نے نماز شروع کر دی اور نماز اس طرح سے نماز شروع کی دشمن سے غافل نہیں ہے دشمن سے غافل نہیں ہے تو ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکو کیا اور ہم لوگوں نے بھی رکو کیا رکو کے حالت میں اتنا دشمن کو چونکہ وہ زمانہ تھا قریب آ کر کے اور ایسے حملہ کرنا تھا تلوار کے ذریعے سے لڑائی تھی اس کے ذریعے سے تو دوری تھی اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکو کیا ان کے ساتھ ان لوگوں نے بھی رکو کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا اور ہم لوگوں نے بھی سر اٹھایا تم حیدار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے گرے گئے اور جو آپ کے قریب سکتی وہ لوگ بھی سجدے میں چلے گئے پیچھے والے لوگ کھڑے پیچھے والے لوگ کیا ہے کھڑے رہے وقام کام سف ال اخرو فی پھر دشمن کے مقابلے میں پیچھے والی صف کھڑی رہی فلم قد سجودا کام سف الدی علی ہی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پورا کر لیا اور وہ جماعت کھڑی ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں تھی تو پھر پیچھے والوں نے سجدہ کیا پیچھے والوں نے سجدہ کیا پھر اس کے بعد اب یہاں پر مختصر حدیث ہے ہاں تو حدیث یوں سمجھے کہ پھر کیا ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اسی طرح سے دوسری رکاوت بھی پڑھائی کہ ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پیچھے جو تھی ان لوگوں نے سجدہ کیا پھر جب وہ کھڑے ہو گئے تو پیچھے والوں نے سجدہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیر دیا اس طرح سے آ... <coughs> وقت روایا اور ایک روایت میں ہے فلم سجدا و الاول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا فلم کام سجدا صف الانی پھر جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو دوسری صف نے سجدا کیا سف صف اول پھر پہلی صف جو ہے پیچھے ہو گئی اور دوسری صف جو ہے وہ آگے آ پھر اسی طرح سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سلام پھیرا اور ہم لوگوں نے بھی سلام پھیر لیا تو اس طرح سے یہ صورت اگر بنے یہ صورت اگر بنے تو اس میں کیا ہے کہ قبلے کے سامنے اگر ہو تو اس طرح سے سب کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا سکتی ہے بس تھوڑی سی آگے تقدیب تاخیر ہوگی ان کو الگ سے دشمن کے مقابلے میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر دشمن مثال کے طور پر اس طرف ہے پورب کی طرف ہے تو اب جو ہے دو جماعتیں بنانی پڑے گی ایک جماعت جو ہے نماز پڑھے گی امام کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے دوسری جماعت جو ہے دشمن کے مقابلے میں ہوگی تو بہرحال جو اتنی چھ, چھ سات صورتیں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں سے جو سورت مناسب ہو جیسے مناسب ہو دشمن کے مقابلے میں آدمی صلاح خوف ادا کر لے اگر لڑائی نہیں شروع ہوئی اور اگر لڑائی شروع ہو چکی ہے تو جیسے جس کو انفرادی طور پر موقع ملے ویسے نماز ادا کر لے اب جماعت ساکت ہو جائے گی اسی صورت میں جماعت کی ضرورت ہے. نہیں بلکہ جماعت کیا ہوگی سابق ہو جائے گی اور آگے ایک روایت ہے ہاں اس میں کیا ہے اس میں ایک روایت ہے کہ ہاں ان لوگوں کے ایک رکات ایک ایک پڑھا... ایک ایک پڑھائی اور ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں صرف ایک ہی رکات پڑھی ہاں صرف ایک ہی رکات پڑھی ہاں تو اس کے بھی بہت اہ... کچھ صحابہ قائل ہیں ہاں بھائی ایک ہی رکعت سلاط خوف میں اگر یہ صورت ہے ایک رکات پڑھا دیا پھر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے دوسری کو ایک رکعت پڑھائی وہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے ہاں تو اس کے بھی بہت سارے قائلین ہیں لیکن زیادہ راجے اور روایت یہ ہے کہ ہاں ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دوسری مکمل نہیں کی لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کو مکمل کی ہے جی تو یہ سلاط خوف سے متعلق تین چار طریقے لوگوں کے سامنے رکھے گئے ایک دو طریقہ ذہن میں رکھیں باقی دو حدیثیں اس میں بہت مختصر طور پر ذکر کی گئی لیکن دونوں حدیثیں کیا کہتے ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں آگے بابو سلاطری عیدین ہے عیدین کا باب ہے الائشت رضی اللہ تعالی انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم یومتر الناس حدی صحیح ہے یوم العید سلاطل العیدین یعنی عید کی تثنیہ عیدین عید کی تثنیہ عیدان یا عیدین حالت نصب اور جر میں عیدین کہیں گے حالت رفع میں عیدان کہیں گے تو سلاط عیدین کا کیا طریقہ ہے اس کے کیا مسائل ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ لفظ عید جو ہے عادہ یا عودوں سے ہے یعنی جو بار بار لوٹ کر کے آئے اور عید اہل عرب کے ہاں اس دن کو کہتے, تھے کہتے ہیں جس دن کے سال میں ایک بار لوگ کہیں جمع ہوتے تھے میلہ کرتے تھے خوشی بناتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دو عیدیں دی ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحی تیسری عید کا کوئی سال کی دو ہی عیدیں ہیں تیسری سال میں کوئی عید نہیں ہے البتہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سال کی قید لگا رہا ہوں اس لیے کہ ایک برائلوی مولی صاحب اپنی عوام کو گمراہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہاں وہابی لوگ کہتے ہیں کہ سال میں دو ہی عیدیں ہیں آہ! یا اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کہا ہے کہ نہیں تو سال میں کتنے جمعہ آتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ عیدیں اور بھی ہیں یہ بچارے جانتے ہی نہیں ہاں اس طرح سے اپنی عوام کو جو ہے وہ گمراہ کر تھے حالانکہ ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں خوشی کے لیے صرف دو عیدیں مقرر کی ہیں تیسری کوئی عید نہیں تم سال میں ایک تیسری عید بھی مناتے ہو عید میلاد النبی کے نام پر جس کا دور دور تک کہیں حدیث میں قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے میلاد کا ذکر ہے پیدائش کا ذکر تو قرآن میں حدیث میں تمام ہے پیدائش کا ذکر ہے گرلوی صاحب یہ بھی, بھی کہہ رہے تھے میں میلاد جو ہے میلاد کس کو کہا جاتا ہے برتھ ڈے کو میں جو ہے قرآن سے ثابت کروں گا برتھ ڈے کو یوم پیدائش کو میں قرآن سے ثابت کروں گا قرآن میں ادب الاسلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ اسلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں ان کی مانے جو ہے اس میں ڈال دیا تھا صندوق میں بند کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں ہاں اسماعیل اور اسحاق اور زکریا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں ہاں آسمان زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں لیکن دیکھیے یہ لوگ کس طرح سے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ برتھ ڈے یا پیدائش کے ذکر سے اپنی بداتی جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی یا ان سارے انبیاء کی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہے قرآن میں پیدائش کا ذکر ہے لیکن آپ بتائیے پیدائش کا ذکر ہے کس نبی نے اپنے برتھ ڈے پر हा? اپنا برتھ ڈے منایا چش نے منایا کہ اس نبی نے آدم علیہ السلام نے منایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر منایا کہ زکری علیہ السلام نے یاہ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منائی یا موسا علیہ السلام کی پیدائش پر منائی گئی ہو یا ہاں خود عیسیٰ علیہ السلات السلام کے یہاں بھی تو اس چیز کا ذکر نہیں ہے تو ان کی جو ان کو جو جھوٹ موٹ ماننے والے یا ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا انہوں نے تو اپنی طرف سے شروع کر دیا جی تو دیکھیے کس طرح سے لوگ جو ہے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں کیا نام لے کر کے قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے خوارج نے کیا نعرہ بلند کیا تھا ہم؟ خوارد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جب الگ ہوئے ہاں تو کیا نعرہ بلند کیا تھا جانتے ہیں ان اللہ للہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا یہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ثالث مقرر کیے گئے ہیں ثالث یعنی صلح کرنے والے جو مقرر کیے گئے ہیں یہ مقرر کرنا صحیح نہیں ہے امیر معاویہ نے اور جو ہے علی نے اور ان کے ساتھ تمام صحابہ نے جو ایسا کیا ہے اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو فیصل بنایا ہے سب کافر ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عہوں نے کیا فرمایا تھا کلیمت حقن اور عید باطل یہ آیت اللہ کا کلام ہے حق ہے لیکن اس سے جو یہ مفہوم مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے یہ مطلب تھوڑی ہے آیت کا بھائی قرآن میں بھی بہت ساری کیا کہ بہت سارے مسائل میں میاں بیوی کے کیا کہتے ہیں اختلاف میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم من علیہ و حکم امین علیہ کہ میاں اور بیوی دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر ہو جائے فیصلہ کر دے حالت احرام میں کسی نے اگر شکار کر لیا تو جانور کون سا ہے کیا قیمت لگے گی اس کے لیے کسی عادل آدمی کو مقرر کر لیں گے جو فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی یہ جانور جو ہے فلاں جانور کے مقابلے میں ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے حدیث میں ذکر ہے لیکن انہوں نے کیا کہا تھا ہاں صحیح اللہ کا کی آیت اللہ کا کلام ہے یہ لیکن اس سے باطل مراد لے رہے تھے غلط مفہوم مراد لے رہے تھے اسی طرح سے یہ لوگ بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں اور اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں ہم کیا اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں برتھ ڈے کا یا پیدائش کا ذکر نہیں ہے بہت ساری پیدائشوں کا ذکر ہے لیکن ہمارا اعتراض کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمارا کس پر ہے کہ جو بر... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش جو مناتے ہیں آپ لوگ اس انداز سے یہ غلط اس کا ثبوت نہیں تو بہرحال عید پر یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں دو عید ہیں یہاں پر جو حدیث ذکر کی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یومس الناس کہ عید الفطر کا دن وہ دن ہوگا جس دن تمام مسلمان عید منائیں گے اور عید الاضحیٰ اس دن ہوگا جس دن تمام مسلمان کا قربانی کریں گے عید منائیں گے اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف دعوت دیتی ہے کہ عید الفطر سب لوگ ساتھ مل کر کے مناؤ عید الاضحیٰ سب لوگ ساتھ مل کر کے مناؤ الگ الگ جو ہے عید عیدیں نہ مناؤ اور اس کے لیے یہ اسلام میں نظام ہے کہ بھائی چاند دیکھ کر کے عید مناؤ اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے عید مناؤ تو چاند اگر نظر آ گیا یا تو تمام لوگوں کو نظر آئے یا تو چند لوگوں کو نظر آئے وہ آ کر کے گواہی دیں ایک آدمی بھی اگر کیا کہتے ہیں روزہ کی شروعات کے لیے ایک آدمی گواہی دے دے تو کافی ہے. اور عید کے لیے دو گواہ گواہ چاہیے کہ دو آدمی گواہ گواہی دے گواہ دیں کہ ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے تو عید منا لی جائے گی تو سب لوگ مل کر کے عید منائیں گے یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے الگ ہو جائے کہیں ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آیا ہو ان کو کہاں سے نظر آیا آ گیا ہم کو نہیں نظر آیا ہم لوگ عید نہیں منائیں گے چند لوگ الگ ہو جائے تو اس, یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ سب لوگ جو ہے عید ایک ساتھ منائے سب لوگ ایک, لوگ ایک ساتھ جو بنائیں بقر شزوز اختیار نہ کریں اختلاف نہ کریں سمجھیے اب اس میں ایک مسئلہ تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ جیسے اگر کسی نے چاند دیکھا اور جو ہے چاند اس کو نظر آیا اور لوگوں کو نہیں نظر آیا لیکن کسی سبب سے عدالت کی, کی وجہ سے یا کسی سبب سے اس کی گواہی جو ہے وہ معتور سب نہیں سمجھی گئی یا وہ خبر جو ہے دوسروں تک نہیں پہنچا سکا جیسے مثال کے طور پر کہیں کسی دور دراز علاقے میں ہے جہاں سے جو ہے خبر شہر میں پہنچانا کے حقیم وقت تک پہنچانا ممکن نہیں جنگلی ایریا علاقہ ہے اس کو چاند نظر آیا تو ایسی صورت میں پھر اب اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس طرح جو ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اس کو بھی جو ہے عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ سب لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی تو سب لوگوں کے ساتھ اس کو عید منانا چاہیے لیکن جبہور اہل علم نے نہیں کہا کہ اگر یہ سورت جمہور اہل علم نے یہ کہا کہ اگر یہ صورت کہ حال ہے کیونکہ اس نے دیکھا اور اس کو یقین ہے کہ ہاں اس نے چاند دیکھا ہے نظر کا فریب نہیں ہے یقین ہے اس کو تو وہ اپنے حساب سے جو ہے اب وہ عید منا لے اگر کہیں دور ہے کہیں کچھ ہے کیونکہ اس کو یقین ہے اب لوگوں لوگ اعتبار نہیں کر رہے تو یہ الگ بات ہے ورنہ تو ایک آدمی کی بھی گواہی جو ہے عید روزے کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی اور عید کے سلسلے میں غالب دو آدمیوں کی گواہی چاہیے سمجھ میں بات آ گئی جی وان ابھی اومن انسن ان عمومت لہو من صحابت ان رک جا ف شہید الحمر ابو الحلال بن امس فما احم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہ ابو دا احمد و ابوداود وحادا لغدو و اسراد ایک صحیح حدیث ہے یہاں پر ابو امیر بن انس یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ابو عمیر ایک ابو عمیر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہے مذاق کیا کرتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعال نغیر نغیر چڑیے کو بچے کو کہتے ہیں تو اس طرح سے اے ابو عمیر چڑیے کے بچے نے کیا کیا تو وہ الگ ہیں وہ صحابی ہیں وہ چھوٹے تھے لیکن یہ نبی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں بڑے صاحبزادے ہیں یہ تابائی ہیں آہ, تابعی ہیں یہ صحابی نہیں ہے تو یہ اپنے چچاؤں سے, آہ, صحابہ میں سے باس چچاؤں سے رشتے کے چچاؤں سے یہ روایت کرتے ہیں ام کی جمع عموما یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قافلہ ظاہر سی بات ہے جزیر عرب ہی سے وہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا <coughs> تو انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے ان لوگوں نے کل چاند دیکھا تھا یعنی کل ہو کر کے اب وہاں سے کل چاند دیکھا انہوں نے وہ چلے مدینہ جو ہے دوسرے دن پہنچے تو ان لوگوں نے گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ توڑنے کا حکم دے دیا کہ تم لوگ آج روزہ نہ رہو معلوم یہ ہوا کہ اگر گواہی ملے کہیں سے کہیں سے گواہی ملے تو دوسرے اگر پتا چل جائے کہ ہاں بھائی کل چاند دیکھا گیا ہے تو دوسرے دن جو ہے گھر لوگوں نے شہری کھا ہو لیکن وہ روزہ توڑ دیں گے اور دوسری بات آگے جو ذکر ہے اور جب صبح ہو جائے دوسرے دن ہاں دوسرے دن صبح ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے عیدگاہ کی طرف نکلے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر چاند کا پتا دیر سے چلے تو پھر جو ہے دوسرے دن عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے دوسرے دن عید کی نماز اب یہ نہیں اب یہ نہیں ہے کہ اگر ظہر کے بعد پتا چلا تو زہر کے بعد چلے جائیں عید کی نماز ادا کرنے عید کی نماز کا وقت کب ہے ہاں اشراق کا جو وقت ہے سورج نکلنے کے بعد جو ہے عید کا وقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فوراً ہی نہیں اعلان کر دیا کہ چلیے چلیے جلدی سے عید کی نماز پڑھنے چلے نہیں دوسرے دن ہاں یہ جو ہے جا کر کے نواز ادا کریں اباہم یہ کیا کہتے ہیں محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ابوداؤد نے اور یہ صحیح صنعت کیا کہتے ہیں صحیح ہے اس حدیث سے چند فوائد معلوم ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ بات پتا چلی کہ اگر جو ہے انتیس کا چاند ہو اور کہیں نظر آ جائے تو اگر ذرائع ابلاغ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو اگر پتا چلے بعد میں تو کیا کرنا چاہیے آدمی کو روزہ توڑ روزہ توڑ دینا چاہیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اگر زوال سے پہلے پہلے زوال سے پہلے پہلے خبر ملی خبر ملی کہ ہاں بھائی چاند ہو گیا ہے تو زوال سے پہلے پہلے ادا کر سکتے ہیں یعنی ظہر کی اذان سے نماز کا وقت،, کا وقت ہونے سے پہلے پہلے عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن اگر جو ہے زوال کے بعد خبر ملی ہے تو دوسرے دن اجتماعی طور پر مسلمانوں جا کر کے عید کی نماز ادا کرنی چاہیے جیسے اپنے یہاں کہتے باسی ہی صحیح باسی عید ہو جائے گی لیکن بہرحال خوشی ہے خوشی کا دن ہے یہ کر سکتے ہیں سب اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر چاند کہیں دکھائی پڑ گیا ہے اور آ کر کے لوگوں نے گواہی دی ہے تو ہر جگہ سرکاری طور پر یا کہہ لیجیے جو خلیفہ ہے بادشاہ ہے وہ اپنے طور سے ہر جگہ اعلان کروا سکتا ہے یہ چند فوائد اس سے پتا یعنی معلوم ہوئے جی لیکن یہ جو اصول ہے اسی کنٹری کے لوگوں کے اوپر لاگو ہوا جی ہاں جی ہاں اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یعنی علما کے درمیان کے ہاں بھائی اگر ایک ملک ہے ایک ملک میں کہیں چاند نظر آ گیا تو پورے ملک والوں کو منانا چاہیے بعض لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ چاند نظر آیا تو پوری اسلامی سلطنت میں جو ہے وہ عید منائی جائے گی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ متلا کا اعتبار کیا جائے گا متلا کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر متلا ایک ہے چند علاقوں کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی چاند نکلنے کی جگہ کہ جیسے جبیل میں خبر میں اور ادھر ہر جگہ ایک ہی جگہ سب کو چاند نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اس کا اعتبار کیا جائے گا وہاں کے, کے لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا لیکن بہرحال شیخ البانی اور دوسرے یہاں کے علما کہتے ہیں کہ اگر ایک ملک ہے اور وہاں کہی چاند نظر آ گیا تو سب کو اجتماعی طور پر عید منانی چاہیے ایک حدیث پڑھ کر کے درس کا کا ختم کرتے ہیں وعنی نضی اللہ تعالیٰ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطرات اخرجہ البخاری وفی روایت محلق و اکلفر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عیدگاہ نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ آپ چند کھجور کھا لیتے تھے اور بعض روایتوں میں اس سے بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وکر یعنی تاپ جس کو کہتے ہیں ہم ہاں یعنی ایک تین پانچ سات اس طرح سے آپ کھا کر کے ہاں جایا کرتے تھے اصل میں اس میں مصلحت یہ ہے اس سنت کے ادا کرنے میں مصلحت یہ ہے تاکہ جو ہے ہاں روزے اور غیر روزے میں ہاں فرق کیا جا سکے کہ چونکہ روزانہ روزے کی حالت میں صبح کرتے تھے اور آج عید کا دن ہے تو خالی پیٹ نہ چلے جائے عیدگاہ کی نماز پڑھنے کے لیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کچھ کھا کر کے یعنی کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے اب اسی پر جو ہے کھجور پر علماء کہتے ہیں اگر کھجور کہیں نہ ملے تو کچھ آدمی خالی میٹھی کوئی چیز کھا کر کے جائے صلی اللہ تعالیٰ